بسم اللہ الرحمن الرحیم نور الہدا قلان، تصنیف لطیف حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ باب چہارم موتو قبل انت موتو کی شرح جان لے کہ جان کنی کے وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام سر سے قدم تک وجود کے ساتو اندام سے روح حیات کو اس طرح جھنجھوڑتے ہیں جس طرح کے مکھن کو اکٹھا کرنے کے لیے لسی کو جھنجوڑا جاتا ہے بالکل اسی طرح آدمی کی روح کو اضراعی علیہ السلام اس کے سر میں استخوان العبیض کے مقام میں جمع کرتے ہیں استخوانعبیز زمین و آسمان سے بھی زیادہ وسیع مقام ہے اس مقام پر فرشتہ انسانی روح کو کھڑا کر کے اس سے تین سو ستر سوال کرتا ہے اس کے بعد وہ سال مردے کو غسل دیتا ہے اور پھر اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے قبر تک پہنچتے پہنچتے میت سے تین سو ستر سوال پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد اسے لہدے قبر میں اتارا جاتا ہے وہاں منکر نکیر اس سے سوال جواب کرتے ہیں جب وہ منکر نکیر کے سوال جواب سے فارغ ہو جاتا ہے تو رومان نامی ایک فرشتہ قبر میں اس کی میت کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی انگلی کو قلم موہ کو دوات لواب دہن کو سیاہی اور کفن کو کاغذ بنا کر اس کے نیک و بد امال اس پر لکھتا ہے پھر اس امال نامے کو تعویز بنا کر اس کے گلے میں باندھ دیتا ہے پھر وہ فرشتہ بھی غائب ہو جاتا ہے اگر روح سالے ہو تو مقام علین میں چلی جاتی ہے اور اگر تالے و بدبخت ہو تو مقام سجین میں چلی جاتی ہے تین دن کے بعد روح قبر میں واپس آتی ہے اور اپنے جسم کو دیکھتی ہے کہ اسے کیڑے کھا رہے ہیں اور وہ گندہ بدبودار ہو رہا ہے اپنے جسم کی یہ حالت دیکھ کر روح رونے لگتی ہے اور غمگین و اداس ہو کر نہایت افسوس سے کہتی ہے کہ اے دولت و نعمت میں پلے ہوئے جسم میں تجھے اس گندگی و ہلاکت میں مبتلا دیکھ رہی ہوں بارہ سال تک روح قبر میں اپنے جسم کے پاس آتی جاتی رہتی ہے جیسے کوئی کسی کی بیمار پرسی کے لیے آتا جاتا ہے لیکن تین آدمیوں کا جسم اللہ تعالیٰ کی امان میں سلامت رہتا ہے جیسا کہ وہ دوران حیات ہوتا تھا اول علمائے عامل کا جسم دوم فکرائے کامل کا جسم سوم شہید مکمل اکمل کا جسم کہ یہ سب حضرات شہید اکبر ہوتے ہیں اور مرنے کے بعد زندہ لوگوں سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں مرشد کامل حضرات اسم اللہ ذات کے ذریعے عالم ممات کے مندرجہ بالا جملہ مراتب زندگی ہی میں خواب یا مراقبے کے اندر یا اعلانیا، دلیل کی آگاہی سے یا توجہ سے کھول دیتا ہے اور دنیا ہی میں تصور اس میں اللہ ذات کے ذریعے واضح مشاہدۂ مماد کرا دیتا ہے جس سے طالب دیدار کا دل دنیا و اہل دنیا سے سرد ہو جاتا ہے ابیات اگر تو قبر کے احوال کو دیکھ لے تو زیر و زبر کی سب کیفیت تجھ پر منکشف ہو جائے پھر تجھے انتہائی غم میں بھی عبرت حاصل ہوگی تیرا دل تسلیم و رضا اختیار کر لے گا اور جملہ مقامات کی حقیقت تجھ پر واضح ہو جائے گی سروری قادری طریقے میں ابتدائی ذکر ہی میں یہ کیفیت پائی جاتی ہے کہ اس طریقے کا طالب جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کا دل جنبش کرتا رہتا ہے اور بلند آواز سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ کا ورد کرتا رہتا ہے ایسے ذاکر کو نہ تو فرشتے کی خبر ہوتی ہے اور نہ ہی قبر والحد کی بلکہ وہ زیر زمین قبر کی خلوت میں بھی فنا فی اللہ کے مقام میں اللہ کی امان میں رہتا ہے اور قیامت کے دن پھرتی سے قبر سے باہر آئے گا اور حساب و عذاب کے بغیر بھشت میں داخل ہو جائے گا اور بارگاہ حق میں حاضر ہو کر ادارے حق تعالی میں ایسا غرق ہوگا کہ اسے حور و کسور بہشت کی بھی خبر نہ ہوگی ایسے سروری قادری طالب کے نزدیک زندگی اور موت ایک جیسی ہوتی ہے جان لے کہ جو شخص اللہ تعالی کی طلب اور اس کی محبت میں غرق ہو جاتا ہے تو دنیا و اہل دنیا اس کی طلب و محبت میں گرفتار ہو کر اس کی طاط و غلامی اختیار کر لیتے ہیں بیت اگر کوئی مجھ پر ظلم و ستم بھی ڈھائے تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا سن جو شخص روشن ضمیر ہو کر معرفت فکر و ہدایت کے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ تعالی کی نگاہ رحمت میں منظور ہو کر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم میں دائم حضور رہتا ہے وہ آدم علیہ السلام کا خاص اشرف المبشر فرزند بن جاتا ہے فرمان حق تعلیٰ ہے اور ہم نے اولاد آدم کو عزت و شرف سے نوازا اور وہ امت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برگزیدہ فرد بن جاتا ہے حضور علیہ اللہۃ واللام کا فرمان ہے میری امت کے علماء امبیائے بنی اسرائیل جیسے ہیں حضور علَََََََََََََََََََََلاۃۃ وسلام کا فرمان ہے ولایت افضل ہے نبوت سے صاحب معرفت علمائے عامل ولی اللہ عارف بلہ حضرات تصور اس میں اللہ ذات کے باعث اس قدر صاحب تصرف ہوتے ہیں کہ اس میں اللہ ذات کی قوت سے غرق فنافی اللہ ہو کر ہر وقت دیدارے پروردگار سے مشرف رہتے ہیں ان کا نفس مر کر فنا ہو جاتا ہے اور ان کی روح بقا حاصل کر کے لقائے الہی کی لذت سے بہراور ہو جاتی ہے ان مراتب غیب کو ایب کی نگاہ سے مت دیکھ کہ یہ کبیرہ گناہ ہے ہدایت الہی کی یہ لاریب بخشش انہیں روزے الست ہی سے حاصل ہے اہل محبت فقراء قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ یہ خود کو فنا کر کے معرفتِ لقا حاصل کر چکے ہیں جو شخص اس حقیقت کو نہ مانے وہ بے حیا مردہ دل و اہمک ہے فقراء کے جسم قبر کی مثل ہوتے ہیں ان کے دل لہد کی مثل ہوتے ہیں ان کی ارواح رب العالمین کی ذات سے واصل ہوتی ہیں اور ان کا مرتبہ حد و حساب سے باہر ہوتا ہے فرمانے حق تعالیٰ ہے تم میرا عہد پورا کرو میں تمہارا عہد پورا کروں گا پس وہ بارگاہ الٰہی سے اس میں اللہ ذات کا ایسا سبق پڑھتے ہیں کہ انہیں زندگی و موت کی خبر تک نہیں رہتی جو شخص ایک مرتبہ معرفت لکھائے الہی سے مشرف ہو جاتا ہے اس کا نام اولیا اللہ میں شامل ہو جاتا ہے ابیات زندہ دل اولیاء اللہ ہرگز نہیں مرتے اولیاء کے لیے تو قبر لقائے حق کا خلوت خانہ ہوتی ہے مرنے کے بعد وہ پاک نوری صورت اختیار کر کے توحید الہی میں غرق ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حضوری میں رہتے ہیں لوگ انہیں زیر خاک قبر کا مردہ سمجھتے ہیں لیکن وہ سر ب سر دیدارے الٰی میں محب ہوتے ہیں اولیائے اللہ ہرگز نہیں مرتے بلکہ وہ دیدارے الہی میں غرق رہتے ہیں ان کے وجود میں تمام و حرص و حوث جیسے قسائل بد مر جاتے ہیں میں نے بارگاہ الہی سے ایسا فیض و فضل پایا ہے کہ میں ہمیشہ مصطفیٰ علیہ و السلام کی مجلس میں حاضر رہتا ہوں میں نے زندگی ہی میں ہر مقام کو دیکھ لیا ہے اور میں موت سے متعلق نجات پا چکا ہوں عارفوں کا یہ ابتدائی مرتبہ ہے کہ وہ پہلے ہی دن لقائے الہی سے مشرف ہو جاتے ہیں لقائے الہی کے یہ مراتب میں نے اس میں اللہ ذات سے پائے ہیں اس لیے میں نے اس میں اللہ ذات کو اپنا پیشوا بنا رکھا ہے جو شخص اپنے جسم کو اس میں اللہ ذات میں گم کر دیتا ہے وہ بہت جلد معرفت و دیدار الہی کو پا لیتا ہے دیدار الہی کیوں کر روا ہو سکتا ہے لیکن میں دیدار کرتا ہوں کہ مجھے مصطفیٰ علیہ السلاۃ وسلام دیدار کراتے ہیں اے باہو خدارہ مجھے وہ راہ دکھا دے کہ جس میں سر کٹوا کے چلا جاتا ہے الغرض دیدار ربانی کا بار اٹھانا کسی روحانی عارف ہی کا کام ہے اور ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے جو اپنے دل سے ماس اللہ کا نقش مٹاتا ہے مصنوی طالب دیدار کو چونکے دیدار الہی ہی سے غرض ہوتی ہے اور وہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو دیکھتا ہی نہیں اس لیے میں ہر وقت مطالعے دل میں غرق رہتے ہوئے جدھر بھی دیکھتا ہوں حق ہی حق کو پاتا ہوں ہاں صاحب علم کے لیے ضروری اور فرض این ہے کہ عالم با عمل مرشد سے تلقین اور علم حضوری حاصل کرے کیونکہ ایسا مرشد صاحبِ وصال ہوتا ہے اور کونین کے حالات و واقعات سے واقف ہوتا ہے اولیاء اللہ فقیر کو کیل و کال اور تجلی شعر و تصنیف سے کیا کام کہ ایسے فقیروں اور درویشوں کی ہر بات اور ان کی ہر تصنیف قربِ اللہ پروردگار سے جواب باصواب پر مبنی ہوتی ہے ہاں یہ امر یقینی ہے کہ اگر اس فقیر کی تقریر و تحریر تجھے خام بے مزا ہی معلوم ہو تو پھر بھی یہ سراسر شہد اور مکھن ہے ہو سکتا ہے کہ شورا کا کلام تجھے علم و دانش و شعور سے پر اور پختہ معلوم ہو لیکن وہ قرب الٰہی کی حضوری سے خالی و بعید ہوتا ہے مجلس سے حضوری میں چاہے کوئی مست ہو یا ہوشیار اگر مشرف بدیدار ہے تو صاحب اختیار ہے میری یہ بات دل کے کان کھول کر سن لے کہ خود پسندی شدید کفر ہے اگر میری بات نہیں سنے گا تو قیامت کے دن شرمندہ ہوگا اور اٹھارہ ہزار عالم میں روسیا و خجل ہوگا علم کس لیے ہے اور عالم کس لیے ہے علم ہدایت کے لیے ہے اور عالم روایت کے لیے ہے ہدایت کسے کہتے ہیں اور روایت کسے کہتے ہیں بے ریا روایت وسیلہ معرفت خدا ہے اور ہدایت شرک و کفر شیطانی اور ہوائے نفسانی سے پاک کر کے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری میں پہنچاتی ہے بس ہر چیز کے دو گواہ ہیں اور ہر گواہ کی راہ ملت و مذہب سے ہے لہذا فقیر کے گواہ کون سے ہیں ایک معروف الہی اور دوسرا قرب حضوری و دیدار اہ ہو میں خدا کے حکم سے بے مرشدوں کا مرشد ہوں اور مصطفیٰ علیہ اللاط وسلام کی اجازت سے بے پیروں کا پیر ہوں میں کامل قادری فقیر ہوں اور باہو میرا خطاب ہے باہو ہوں میں فنا ہے اس لیے ذات الٰہی کو بلا حجاب دیکھتا ہوں پیر وہ ہے جو اپنے طالبوں کو پانچ دن کے اندر پانچ خزانے بخش دے میں مصطفیٰ علیہ اللاط السلام کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے عالم فاضل میرے زیرے فرمان ہے قادری فقیروں کو فضیلت کے یہ مراتب حاصل ہیں اس لیے قادری فقیر سے نعم البدل طلب کر میں مرشدوں کا بھی مرشد ہوں اور یہ منصب مجھے حضور حق سے ملا ہے میرے طالبوں کا وجود اسرار نور سے بھرا رہتا ہے مجھے کوئی طالب بھی دیدار الہی کے لائق نہیں ملا سب طالب خام ہیں جو سراسر اہل حوث اور دشمن جان ہیں اہ جانِ من سن مرشد اور طالب دونوں کے لیے یہ ایک ہی بات کافی ہے کہ تیرے بائیں پہلو میں نفس اور دائیں پہلو میں شیطان کا ڈیرا ہے یہ دونوں تیرے دشمن ہیں اور تیری ان سے جنگ ہے بھلا جس شخص کے دونوں پہلو ان دشمنوں کے تیروں سے زخمی اور ان کے کانٹوں سے مبتلائے درد ہوں اسے خواب و خوش وقتی سے کیا کام ہر لمحہ خبردار ہو موت کا کوئی اعتبار نہیں وہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے فقیر کو چاہیے کہ تصور اسم میں اللہ ذات میں مشغول رہے حتیٰ کہ جب اسم میں اللہ ذات سے تجلی انوار کا شولہ بلند ہو تو وہ انوار الٰی کے استغراق اور دیدار الٰی میں ایسا محو ہو جائے کہ نہ اسے بہار بھیشت یاد رہے اور نہ نعرے جہنم بلکہ ان دونوں کو چھوڑ کر دیدارے پروردگار کی طرف متوجہ رہے حضور علیہ و السلام کا فرمان ہے ایمان کا درجہ خوف و امید کے درمیان ہے دیدار الٰی سے مشرف ہونا اور واصل باللہ ہونا کون سے علم اور کون سی چیز سے ممکن ہے وہ محض سیر فی اللہ اور مشاہدۂ نور حضور و قرب کا علم ہے جو دانش عقل و تمیز سے بالا تر ہے معرفتِ الہیہ کا یہ علم وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو اس کا سبق اس میں اللہ ہو سے پڑھتا ہے اور وہ ہمارا جان سے پیارا بھائی ہے بیت دیکھ لے نقش اپنے نقاش کی پہچان کا ذریعہ ہوتا ہے جب نقش و نقاش باہم ایک ہو جاتے ہیں تو مرتبہ حق القین حاصل ہو جاتا ہے یقین کہاں سے حاصل ہوتا ہے تصور اس میں اللہ ذات سے اگر تو ہستی وحدانیت کا راز جاننا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تیرے وجود میں اللہ تعالیٰ اس طرح پوشیتا ہے جس طرح کے پستے کے اندر مغز مرشد اگر کامل ہو تو ایک ہی دم میں طالب اللہ کو بارگاہ الہی میں پہنچا کر اس طرح مشرف دیدار کرتا ہے کہ زندگی ہو یا موت کسی حال میں بھی وہ خدائے تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا لیکن اوست درجے کا مرشد طالب اللہ کو ایک ہفتے کے اندر حضوری حق تعالیٰ میں پہنچاتا ہے فقر، ہدایت معرفت اور قرب الٰہی کی یہ باتنی راہ قصہ خوانی اور افسانہ ترازی نہیں ہے بلکہ حضوری حق کا یہ لازوال فیض و فضل روزِ ازل سے جاری ہے ابیات جو ایک بار اللہ تعالی کو دیکھ لیتا ہے وہ کبھی اپنی خودی کی بات نہیں کرتا کیونکہ اس مقام پر جسم و اسم اور جان و تن باقی نہیں رہتے وہ جسم اور ہے جو قرب خدا میں پہنچتا ہے اور وہ آنکھ اور ہے جو دیدارے خدا کرتی ہے جسم چار ہیں آنکھیں چار ہیں اور نور بھی چار ہیں جو شخص ان چاروں سے گزر جاتا ہے وہ با خدا ہو جاتا ہے جب وہ ذکر فکر و مقامات کو چھوڑ دیتا ہے تو چشم عیاں سے ہر دم مہو دیدار رہتا ہے اگر آفتاب کی تپش اس کے چہرے کو بھی جھلساتی رہے تو مادرزاد اندھے کو آفتاب کے وجود کا یقین نہیں آتا میں نے سیر فی اللہ کر کے خود اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھا ہے اس کی تحقیق بھی کی ہے اور تصدیق بھی اس بارے میں میں ہر سوال کا مفصل جواب قرآن و حدیث سے دے سکتا ہوں اگر کوئی مجھ سے دیدار الہی طلب کرے تو میں اسے اللہ تعالیٰ کی توحید میں غرق کر کے با خدا کر دوں گا اگر اولیاء اللہ کو دیدار الٰی کے یہ مراتب حاصل نہ ہوتے تو کوئی بھی دیدار الٰی کی طرف متوجہ نہ ہوتا استغراق کو چھوڑ اور دل کی آنکھ کھول کر دیکھ تاکہ تو واصل با خدا ہو کر فقر کے کمال تک پہنچ جائے باہو جب ہو ذاتِ الہی میں فنا ہو گیا تو باہو نہ رہا باہو ہو سے ظاہر ہوا اس لیے ذکر یا میں غرق رہتا ہے قرآن و حدیث کی روح سے رویت دیدار پروردگار تین طریق سے درست و روا ہے رویت و دیدار خدا خواب میں روا ہے وہ خواب کے جو اللہ تعالی کے بلا حجاب قرب کے لیے خلوت خانے کی مثل ہوتا ہے ایسے خواب کو نوری خواب کہا جاتا ہے کہ اس میں دیدار حضور کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے دیدار الہی مراقبے میں روا ہے وہ مراقبہ کہ جو موت کی مثل ہو اور صاحب مراقبہ کو حضوری مولا میں پہنچا دے سر کی آنکھوں سے ددار الٰہی کرنا روا ہے ایسے کہ جسم اس جہان میں ہو اور جان لاہوت لا مکان میں ادارے الہی کے ان عظیم مراتب کا فیض و فضل مرشد کامل سے حاصل ہوتا ہے ابیات جب میں نے نہن و اقرب و من حبل الورید کی تحقیق کر کے دیکھا تو اللہ تعالیٰ مجھے شہرک سے قریب تر نظر آیا میں ہر وقت بارگاہ خداوندی میں حاضر و ناظر رہتا ہوں کہ مجھے حضور حضورات وسلام کی مجلس کی حضوری حاصل ہے اس میں اللہ ذات تیری راہ کے لیے ہر دم تیرے ساتھ ہے اس لیے لقائے حق کے علاوہ کسی اور چیز کی جستجو مت کر جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ دوسروں کو بھی دکھا سکتا ہوں اگر کوئی مست ہے تو اس کو مست تر کر سکتا ہوں خام کی مستی نفس و ہوا کی بدولت ہوتی ہے لیکن حقیقی مست کو اللہ تعالی نفس و ہوا کی مستی سے پاک رکھتا ہے حضوری میں ہوتے ہوئے بھی میں باشعور و باخبر رہتا ہوں لیکن نابینا آدمی میری اس کیفیت کو کہاں سمجھ سکتا ہے جس نور کے ایک ذرے سے یہ ساری کائنات ظہور پذیر ہوئی ہے مجھے اسی نور و ظہور کی حضوری حاصل ہے اگر میں ان احوال کی شرح بیان کر دوں تو کل و جز کی ہر شے غرق فنافی اللہ ہو کر رہ جائے طلب دنیا بت پرستی ہے اور اس کی خاطر غم زدہ ہونا کفر ہے یہ طالبان مولا عارف ہی ہیں جو معرفتِ الہیہ کو ابتداء سے انتہا تک جانتے ہیں میں توفیق الہی سے جھوٹے اہل تقلید اور سچے اہل توحید مرشدوں اور طالبوں کی حق حقیقت کو تحقیق کے ترازو میں تول کر اس طرح پرکھ لیتا ہوں جس طرح کے صراف ایک ہی نظر سے سونے چاندی کو پرکھ لیتا ہے بیت میں اپنی توجہ سے مرشدوں کو صاحب نظر کر دیتا ہوں اور طالبوں کو وعدت حق میں پہنچا دیتا ہوں جان لے کہ راہ باطن میں چودہ تجلیات پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ چودہ الہام چودہ ذکر مذکور چودہ قرب نور چودہ حکمت ضرور اور چودہ باطن معمور ہوتے ہیں ان سب کی حال حقیقت مرشد کامل طالب اللہ کو یا تو زبانی طور پر بتا دیتا ہے یا ہر منزل و ہر مقام پر ان کا مشاہدہ باطنی آنکھ سے کرا دیتا ہے تاکہ طالب کو یقین و اعتبار حاصل ہو جائے راہ باطن میں یوں تو آفات ہی آفات ہیں مگر تصورے اس میں اللہ ذات سلامتی کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے مرشد کو چاہیے کہ وہ تصور و حضوری کی راہ سے واقف ہو کیونکہ اس راہ کی تجلیات میں سے بعض تجلیات تو نوری ہوتی ہیں اور بعض ناری بعض تجلیات سے وجود میں شرک و کفر و زنار پیدا ہوتے ہیں اور بعض سے وجود میں نوارے دیدارے الہی پیدا ہوتے ہیں الغرض وہ کون سی راہ ہے اور وہ کون سا علم ہے کہ جس سے طالب اللہ آفات شیطانی بلیات نفسانی اور حادثات دنیائے پریشانی سے بچ کر قرب ربانی میں پہنچ جاتا ہے اور فنافی اللہ ہو کر ہمیشہ گھر کے نور اور مشرف وصال رہتا ہے اس کے ساتھ اندام مقفور ہو جاتے ہیں اور وہ واقف احوال ہو جاتا ہے اسے وصال لازوال حاصل رہتا ہے وہ کیلو کال کو چھوڑ دیتا ہے اور دیدار جمال کے مشاہدے کی لذت حاصل کرتا رہتا ہے وہ علم وہ راہ مشق وجودیہ ہے کہ جس سے اس میں اللہ ذات طالب اللہ کے ساتھوں اندام کو سر سے قدم تک اس طرح اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جس طرح کے گھاس کی بیل درخت کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور اس میں اللہ ذات طالب اللہ کے وجود کو سر سے قدم تک اس طرح اپنے قبضے و تصرف میں لے آتا ہے کہ اس کے ہر اندام پر اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا نقش تحریر ہو جاتا ہے اور اس کے وجود کے ہر بال کی زبان پر اللہ ہو, اللہ ہو اللہ ہو کا ورد جاری ہو جاتا ہے اس کا دل سر ہو سر ہو سر ہو کنارے لگانے شروع کر دیتا ہے اس کی روح ہو الحق ہو الحق ہو الحق کا شور مچانے لگتی ہے اور اس کا نفس ربانہ ظلمنا انفوسنا پڑھنے لگتا ہے نقش وجودیہ کرنے والا مشوق الہی ہوتا ہے بعض لوگ تو مشق وجودہ کرنے سے اس مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں کہ انہیں نہ تو خواب کی حاجت رہتی ہے اور نہ ہی مراقبے کی کیونکہ انہیں قرب الہی کی حضوری اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ و وسلم کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے اور وہ جب چاہتے ہیں حضور حق سے الہام کے ذریعے جواب باصواب پا لیتے ہیں کیونکہ ان کا ظاہر و باطن ایک ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو لوہے محفوظ کا مطالعہ کرنا آ جاتا ہے بعض کو قرب رب جلیل کی بنا پر دلیل دل کے ذریعے آگاہی ہوتی رہتی ہے بعض کو ایسی قوت مشاہدہ حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ حضرات اس میں اللہ ذات سے ہر دو جہاں کا تماشا پشتے ناخن پر دیکھتے رہتے ہیں بعض کو وہم وحدانیت و علم واردات حاصل ہو جاتا ہے جس سے ان پر جملہ مقصود و مطالب کھل جاتے ہیں اور وہ انہیں دیکھتے رہتے ہیں بعض کی نظر اور نگاہیاں طور پر لاہود لا مکان کا نظارہ کرتی رہتی ہے اور بعض کو ہر مرتبے کے موقع پیغام دے کر خطراتِ شیطانی سے بچا لیتے ہیں جس سے وہ متوقل ہو جاتے ہیں اگر راہ باطن میں اس طرح کے مراتب با مراتب منصب با منصب قرب با قرب حضوری با حضوری جمیت با جمیت عین بعین اور بخشش و فیض کے اثار اور تجلیات دیدارے پروردگار کے انوار نہ ہوتے تو راہ باطن کے تمام راہی گمراہ ہو جاتے ابیات راہ باطن کی رہنمائی کے لیے مرشد تلاش کر کے محض گفتگو سے خود بخود کبھی کوئی واصل خدا نہیں ہوا میرے مرشد و رہنما مصطفیٰ علیہ السلاط وسلام ہیں اور تعلیم علم کی تعلیم مجھے بارگاہیں الہی سے حاصل ہوئی ہے وما علینہ الابلاغ المبین